امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا نحج البلاغہ کے اس خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اس امر میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے خود تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نسرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجود حد تک گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے جب دورہ ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کی سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں تم اپنے مقام پر کھوٹی کی طرح جمع رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو اس لیے کہ اگر تم نے اس سر زمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پسے پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو کل اگر اجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے یہ ہے سردار عرب اگر تم نے اس کا کلا کر دیا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرص و تما تم پر زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر وہ بہت قدرت رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ وہ بہت ہیں تو ہم سابق میں کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید و نصرت کے سہارے پر میدان جنگ میں اترا کرتے تھے